حج کے ارکان فرائض کتنے ہیں چار نمبر ایک عرفات میں ٹھہرنا نمبر دو نیت کرنا یعنی کہ آپ کی نیت ہونی چاہیے کہ میں حج کر رہا ہوں میں حج کی پریکٹس نہیں کر رہا ریہرسل نہیں کر رہا بلکہ حج ہی کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا تو ایک ہے حج کی نیت نمبر دو عرفات میں ٹھہرنا نمبر تین دس تاریخ والا طواف کرنا نمبر چار صفا وروا کی صحیح کرنا یہ چار ارکان ہیں فرائض ہیں ان کے بغیر حج نہیں ہوتا لیکن سب سے اہم کون سی چیز ہے عرفات کیونکہ طواف اگر آپ دس کو نہ کر سکے تو گیارہ کو نہ کر سکے تو بارہ کو بارہ کو نہ کر سکے تیرہ کو چودہ کو اور صفا مروہ کی صحیح بھی ایسے ہے بعد میں ہو سکتی ہے عرفات میں نہ ٹھہر سکے تو اس کا کوئی متبادل نہیں ہے اس لیے میرے بھائی آپ نے عرفات کے معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے میدان عرفات میں جو آدمی مغرب سے پہلے پہنچے ہیں ان کو چاہیے کہ مغرب تک وہاں رہیں مغرب سے پہلے میدان عرفات سے نہ نکلیں اگر مغرب سے پہلے میدان عرفات سے آپ نکل جائیں گے تو آپ کے اوپر ایک عدد دم پڑے گا اگر کسی کام سے آپ باہر چلے جاتے ہیں کوئی بات نہیں لیکن واپس آ دیں مغرب ہو تو آپ میدان عرفات میں ہوں جو آدمی لیٹ ہو جائے کسی وجہ سے اللہ نہ کرے کوئی بمار ہو جائے ہاسپیٹر میں ہو کوئی ایکسیڈینٹ کوئی کچھ بھی ہو سکتا ہے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے تو میرے بھائی آپ کو جب بھی موقع ملے ارفات میں پہنچیں آپ زور کے بعد نہیں پہنچ سکے اثر کے بعد آ دیں اثر کے بعد نہیں مغرب کے بعد آ دیں مغرب کے بعد نہیں آ سکے ایشا کے بعد آ دیں فجر کی ازان سے پہلے پہلے میدانی ارفات میں پہنچ جائیں جو لیٹ ہو گئے کی بات اگر آپ فجر سے پہلے پہلے مدان عرفات میں پہنچ گئے چاہے ایک منٹ کے لیے ایک سیکنڈ کے لیے آپ کا حج ہو جائے گا لیکن جو فجر کی اذان ہوئی اور جو اس وقت تک مدان عرفات میں بالکل داخل نہیں ہو سکا تو اب اس کا حج ختم ہو گیا اس کا حج چھوٹ گیا اب اس کا حج نہیں ہو سکے گا اب وہ کیا کرے اب وہ مکہ چلا جائے طواف کرے صفا مروا کرے اور بال منڈوا کے اس کو عمرہ بنا لے اس کو کیا بنا لیں عمرہ بنا لیں اس لیے میرے بھائی عرفات کی بہت زیادہ اہمیت ہے جب آپ میدانی عرفات میں ٹھہریں گے تو آپ اچھی طرح یقین کر لیں کہ آپ میدان عرفات میں ہیں یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کئی بھائی وہاں پہ دیکھتے ہیں لوگ بیٹھے ہیں کہتے ہیں چوری لوگ بیٹھے ہیں ہم بھی ادھر بیٹھتے ہیں میں بار بار کہہ رہا ہوں لوگوں کو نہ دیکھیں آپ پڑھے لکھے ہیں سمجھدار ہیں میرے بھائی لوگ آپ کے پیچھے چلے آپ لوگوں کے پیچھے نہ چلا کریں آپ وہاں پہ سائن بورڈ دیکھیں میدان ارفات میں مزلفہ میں منا میں ہر جگہ بڑے بڑے سائن بورڈ لگے ہوئے ہیں جن کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہاں سے ارفات کی حدود شروع ہو رہی ہیں اور یہاں پہ ارفات کی حدود ختم ہو رہی ہیں تو آپ یقین کر لیں کہ آپ میدان ارفات میں ہیں ایسا نہ ہو کہ آپ میدان ارفات سے باہر ہی رہ جائیں ایسے ہی میں نے کہا تھا کہ امام صاحب جب خطبہ دیں گے تو کہاں کھڑے ہوں گے ارفات میں ارفات سے باہر کھڑے ہوں گے تو خطبہ سننے کے بعد میرے بھائی نمازیں پڑھ لینے کے بعد اب آپ عرفات میں آ جائیں میرے وہ بھائی جو مسجد میں ہوں گے ارفات کی مسجد میں ہوں گے ان کو معلوم ہونا چاہیے مسجد کا آدھا حصہ میدان عرفات میں ہے اور آدھا حصہ میدان عرفات سے باہر ہے مسجد کے اندر سبز لائٹیں لگی ہوئی ہیں وہاں پہ لکھا ہوا ہے مسجد کے اندر بھی کہ یہاں عرفات شروع ہو رہا ہے یہاں ختم ہو رہا ہے تو اس لیے خطبہ سننے کے بعد آپ مسجد کے پچھلے حصے میں آ جائیں تاکہ آپ میدان عرفات میں ہوں جو میرے بھائی میدان عرفات کا خطبہ مسجد میں سنیں گے ان کو چاہیے کہ خطبے کے بعد مسجد سے باہر نہ نکلیں مجبوری ہو لگ بات ہے کوئی پیشاب وغیرہ آ جائے ورنہ نہ نکلیں کیوں عرفات کی مسجد میں آپ بیٹھ کر سکون سے اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں باہر نکلیں گے دھوپ دکے سڑک یہ جا رہا ہے وہ آ رہا ہے تو آپ کی عبادت میں خلل پڑے گا اگر مسجد میں داخل ہونے کا موقع مل گیا ہے تو آپ کوشش کریں کہ آپ کو مسجد سے باہر نہ نکلنا پڑے لیکن مسجد کے پچھلے حصے میں آ جائیں اگر آپ کو پچھلے حصے میں آنے میں دقت پیش آ رہی ہے تو مسجد کی چھت پہ اوپر چلے جائیں چھت بھی ہے وہاں پہ چلے جائیں وہاں جا کے دعائیں کریں وہاں جا کے عبادت کریں تو میرے بھائی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عرفات میں ٹھہرنا حج کا رکن ہے فرض ہے رکن وہ چیز ہوتی ہے جس کے بغیر عبادت نہیں ہوتی اعتبار کو عرفات کے دن عرفات کے دن بندوں سے قریب ہوتے ہیں اور پھر اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ میرے یہ بندے کیا لینے آئے ہیں یہ مٹی سے اٹے ہوئے پرا حالت میں بال اڑے ہوئے یہ یہاں عرفات میں کیا لینے آئے ہیں کس لیے آئے ہیں فرشتے کہتے ہیں یا اللہ گنا بخشوانے کے لیے آئے ہیں اللہ کہتے ہیں فرشتوں گوار ہو میں نے ان سب کو معاف کر دیا تو میرے بھائیو یہ دن ہے اللہ سے معافی مانگنے کا یہ دن ہے جہنم کی آگ سے آزادی حاصل کرنے کا اس دن آپ نے وقت ضائع نہیں کرنا گفتگو میں اپنے آپ کو مصروف نہیں کرنا کھانے پینے میں سارا ٹائم ضائع نہیں کر دینا انسان انسان ہے کھانے کا محتاج ہے مناسب کھائیں میں سے نہیں روک رہا لیکن پورا ٹائم کھانے پہ لگا دینا جب بہت کھائیں گے پھر باتھ روم جائیں گے کھانا کھانے پہ بھی ٹائم لگے گا اور باتھ روم جانے پہ بھی دو گھنٹے لگ جائیں گے تو اس لیے میرے بھائی اپنے وقت کی اہمیت کو سمجھیں اور سارا ٹائم اللہ کی عبادت میں اللہ سے مانگنے میں گزاریں